ہم نے نہ بنائی اسمان اور ضمح اور جو کچھ ان کے درمان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میاد پر اور کافر اس چیز سے کے ڈائے گئے منفیرے ہیں